الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نبی رحمت شفیع عمت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبید صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وبارک و وسم تیئیس رمضان المبارک کی مبارک شب یعنی آخری اشرائے مبارکہ کی تاکرات اور آخری اشرے کی دوسری تاخرات زہ نصیب کہ اللہ تبارک و تعالی ز وجل نے ایک اور اپارچونیٹی عطا فرمائی مائٹ پی پوسیبل کہ آج کی شب ہی شب قدر ہو اور اس میں کی جانے والین کی انتہائی زبدستر و ثواب کا باعث بنے دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے رب کریم کی رضا کا حصول کے حصول میں ایک اہم مائل اسٹون ثابت ہو جائے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے اس کی رحمت سے سوال ہے مل کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ بھی کیجئے میں بھی کروں کہ رب کریم اس رمضان مبارک میں آنے والی شب قدر بھی ہم کو نصیب فرمائیں تو یہ ہمارے ہاں تو تیسری مبارک گھڑی ہے تیسری رات کی اور تراویح کے بعد کا وقت ہے پاکستان کے علاوہ دیگر خطوں کے مدنی جو ناظرین ہیں مدنی چینل کے وہ بھی اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولت اور اوقات کے حساب سے بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے تو ایک ظاہرے کے کہ تڑپ ہوتی ہے کہ کسی صاحب جلالت و شان اور صاحب تقوا ورات سے علم حاصل کرنا اس کی زبان مبارک سے علم کے جو نکلنے والے نور بھری کرنے ہیں انہیں اپنے دل میں سمونا یہ تو بزرگان دین کا بھی وتیرہ رہا ہے اور حتیٰ کہ یہ انداز مبارک ہی رہا ہے اسلاف کرام کا محمد اللہ علیہم اجمعین کہ پڑھا ہوا بھی بزرگوں سے نسبت حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیتے تھے جی ہاں حدیث شریف مثال کے طور پر پڑھی ہوئی ہے سنی ہوئی ہے مگر کوئی بہت زبردست محدث ہیں جلیل القدر محدث ہیں تو ان سے تلمز حاصل کرنے کے لیے شاگردی کی نسبت حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے سامنے جو ان کے اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھ جاتے تھے اور مثال کے طور پر حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے فک کی کوئی روایت پڑھ لیتے تھے اور فکر کی اجازت حاصل کرتے تھے اسی طرح دیگر نسبتیں قائم کرنے کا بھی الحمدللہ للہ بزرگان دین کا سلسلہ چلا آتا ہے تو مدنی چینل نے امیر اہل سنت کے ملفوظات سننا تو بہت آسان بنا دیا ہے کہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو منہ سے جب پھول جھڑتے ہیں تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کی صورت میں آن ایئر بھی ہو جاتے ہیں اور یہ روحانی خوشبو یہ علم کی خوشبو دنیا بھر کے رہنے والے مسلمانوں میں عام پھیلا دی جاتی ہے تو قسمت والا اور عقیدت مند جو ان کی جلالت شان سے جتنا اس کا ذہن ہے اتنا واقف ہے تو وہ اس خوشبو کو پانے کی صحیح بھی کرتا ہے اور یہ خوشبو ظاہر ہے کہ شریعت مطالعہ کے ان کے جو احکامات ہیں شریعت مظاہرہ کے ان پر ان کی ذات جو عمل کرتی ہے اور جو علم دین یہ احکام شریعت کا ہمیں عطا فرماتے ہیں یہ اس ہی کی خوشبو ہے جو ان کی ذات میں پیدا ہو گئی ہے تو اس آپنیٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے اور بلکہ اس خوشبو کو اپنے دوسرے متعلقین تک بھی پھیلانے کا باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے تو اپنے بالخصوص اولاد ہو یا جو ذیل ارحام ہوتے ہیں خونی رشتے دار ہیں ان کا تو ویسے ہی نیچرلی زیادہ خیال ہوتا ہے نا تو ان کو تو جلدی جلدی بلا لیجیے تاکہ جو یہ مدنی مذاکرے کا نور ہے ان کے سینوں میں بھی جو یہ آ جائے اور اگر بالفظ تکرار مسائل ہے تو تکرار بخاری شریف اٹھا لیجئے بعض حدیثوں کی آپ کو تکرار بھی ملے حدیثوں کی تکرار بھی ملے گی تکرار بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی بلکہ بزرگان دین کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ ایک ہی معاملے کو ایک ہی میٹر کو ایک ہی مضمون کو کئی بار ایک ہی بک کو کئی بار پڑھتے تھے اور ہر بات ہی ڈفرینٹ میننگس جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے تھے بہت سارے مطالب اور مفاہیم ان پر روشن ہوتے تھے آپ بھی آزما لیجیے گا اگر غور سے کسی بھی مضمون کو بار بار پڑھیں گے بہت ساری جہاد کھلتی چلی جاتی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ مدنی مذاکرے کی رغبت اور شوق سے آپ اس میں شرکت کریں گے اور الحمد رمضان المارے کی مبارک ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ مدنی مذاکروں کی خوب کثرت ہوتی ہے علم دین کی خیرات جو ہے وہ خوب تقسیم ہوتی ہے تو ہر شب ہی الحمد یہ محفل جو ہے وہ شمع روشن ہوتی ہے اور علم کی شمع جو ہے اس سے اجالا پھیلتا ہے تو اس بار بھی ایسا ہی ہے اور مدنی مذاکرے سے پہلے حسب معمول ہم حزب روایت کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرے سے پہلے مدنی پھولات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آج بھی کچھ عرض کرنے کی نیت ہے پہلے ایک بار درو شریف پڑھ لیجیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارکہ وسلم طبو الا محمد ابھی تو مرا نہیں کب مرے گا یہ وہ ڈائلگ ہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جو خدا بخش کی بیوی نے خدا بخش سے کہا اب میں نے نام تو لیا ہے خدا بخش ایک گاؤں کے رہنے والا بوڑھا شخص تھا کون سے گاؤں کا رہنے والا اس کا قریبی شہر کون سا تھا یہ ظاہر ہے مینشن نہیں کیا اور الحمد مسلمانوں کا ملک ہے نہ جانے کتنے گاؤں ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ گاؤں اور شہروں میں خدا بخش نام کے ہیں تو کس خدا بخش کی بات ہو رہی ہے یہ مینشن نہ میں کروں گا اور نہ سچی بات ہے کہ مجھے اسپیسیفکلی اتنا پتہ بھی نہیں ہے البتہ واقعہ میرا خود پڑھا ہوا ہے اور پاکستان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور جس صاحب سے اس کی منسبت ہے خدا بخش اس کا نام ظاہر ہے کہ جیسے لکھا پڑا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے اصل میں بات یہ تھا کہ جو خدا بخش تھے یہ صاحب یہ بوڑھے تھے یعنی ادھیڑ عمر ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے ادھیڑ عمر بھی نہیں کہنا چاہیے بُڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے اولاد جوان ہو چکی تھی اور جو بیٹے وغیرہ ان کے بڑے ہوئے تھے تو وہ کراچی جو ہے وہ کمانے گئے ہوئے تھے یہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں میں یہ اور ان کی بیوی دو میاں بیوی جو ہے رہا کرتے تھے اور جو خدا بخش تھا یہ تو جسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تھا آ... مطلب اس کی عمر زیادہ تھی نسبتاً لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ ریلیٹیولی کمپیرٹیولی ان سے وہ ذرا جوان تھی اور یہ جو ہے نا وہ عمر رسیدہ ان سے زیادہ تھے اولاد بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے یا شاید سہارے ہی بننے کے لیے کمانے گئی ہوئی تھی بھارے. لیکن دیکھ بھال کے لیے ان دونوں کی کوئی اولاد میں سے موجود نہیں تھا یہ ہی ایک دو بس ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں یہ جو ہے نا وہ معاملہ تھا اب بیوی کا معاملہ یہ تھا ان کی جو بیوی تھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا مطلب بہت یعنی زبان کی بہت تیز تھی بہت یعنی باتیں سنا دی ان کو کہ تو نے کچھ کمایا نہیں تو کچھ بچایا نہیں تو بس یعنی تیرے ساتھ میں نے شادی ہو گئی گاؤں گھر دیکھ کیسا ہے تو نے نہ گھر بنایا نہ تیرے سے شادی کر کے میں نے کوئی سکھ پایا اس طرح کے ان کا جو ہے نا وہ ڈائلگ تھی ہر وقت جھگڑا ہر وقت گلا کرنا اور اسی طرح کی جو ہے نا وہ تانے اور تشنیح جو ہے وہ مطلب کرنا بہت جھگڑتی تھی اور یہ جو مطلب خدا بخش تھا یہ تبا ان جو ہے نا نرم طبیعت اور جو ہے وہ یعنی حلیم البا قسم کا شخص تھا تو یہ مطلب یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب یہ جھگڑا کرے تو یہ جو ہے نا اس کو اری نیک وقت نیک بخت کر کے بات کرتا تھا یعنی یہ بولتا ہی اس کا جو تکیہ کہلان تھا گھر والی سے بات کرنے کا وہ یہی تھا نیک وقت کہہ کر بات کرتا تھا تو وہ یعنی اور اس کا ذہن بھی ماشاءاللہ اس طرح کا تھا کہتا تھا شکر کرو اللہ تعالیٰ نے میں محنت مزدوری کرتا تھا حالات دیکھو میرے کیسے تھے محنت مزدوری کرتا تھا اللہ تعالی نے یہ سر چھپانے کے لیے چھت دی وہ یہ گھر ہے تمہارا اپنا ہے تمہیں دھکے نہیں کھانے پڑ رہے تم اس کا شکر ادا کرو اور تم جو ہے کہ یہ گھر کی مالک ہوتے ہوئے بھی آرام اور آسائش کے ساتھ اس میں رہتے ہوئے بھی تم نہ جانے کون سے خواب دیکھتی ہو اور دیکھو اتنے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں تم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہر وقت جو ہے نا شکوا شکایت اور رونا دھونا ہی تمہارا رہتا ہے ہر وقت جو ہے نا گلے ہی رہتے ہیں تانے ہی مارتی رہتی ہو تو اللہ کی نیک بندی اریم ایک وقت یعنی اس کا ڈائلوگ تھا اریم ایک وقت شکر ادا کیا کر اس نعمت کو دیکھ اس نعمت کو دیکھ لیکن بہرل یعنی جو ہے نا یہی اس کا وتیرہ رہا خاموشی سے جو ہے وہ گزارا ہوتا رہا ہوا یہ کہ عمر رسیدہ تو تھا کہ جو ہے نا تانے سن سن کے ڈیپریشن لے لے کے لے لے کے وہ بیمار ہوتے ہوتے ہوتے ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا خدا بخش تھا اور جب بستر سے لگا تو اتنا زیادہ لاچار ہو گیا بوڑھے تو تھے یہ کہ یعنی جو طبی حاجات ہیں ان کے لیے بھی ان کا اٹھنا جو ہے نا وہ دبھر ہو گیا اور تمام طبی حاجات سے فارغ ہونے کا بھی جو ہے وہ بستر پر ہی ترکیب جو ہے وہ بن گئی اب جب یہ جب چارپائی سے لگا اور جب یہ کام شروع ہونا اور ہو گھر والی ایسی جو جس کی دو گز کی زبان ہو اور وہ بے باغ بھی ایسی ہو کہ تانا مارتے ہوئے یعنی اس کو حیا نہ آتی ہو اور ایک مطلب ٹرینڈ چلا رہی ہو سالہ سال سے اس نے تانے دے دے کے ناک میں دم کیا ہو اور ڈیپریشن جو کہا جاتا ہے کہ اسی کی باتوں نے ڈیپریشن اور ڈپریشن کے بعد پہ جو اس کے اوپر جسمانی جسوان اثرات ہوئے اسی کی حرکتوں نے یہاں تک پہنچایا بیرن خیر و اللہ عالم اب ظاہر کام تو اس کو کرنا پڑے مگر بڑبڑاتی رہے ہر وقت بڑبڑاتی رہے جب اس کے خدا جائے بڑبڑاتی رہے کہ جو ہے نا وہ چارپائی سے لگ گیا تو نے یہ کر دیا یہ ہو گیا وغیرہ تو پہلے ہی ایک تو, تو نے مجھے کچھ کما کے نہیں دیا ابھی ایک اور اس واقع میں بھی میرے لیے مصیبت بن گیا اب وہ اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ چپ ہی رہے خاموش ہی رہے جلی کٹی سنے کیا کرے اب ہلنا جلنا دو بھر کبئی حاجات کی ترکیب بھی دو بھر اب جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو بلائے تو اب جب یہ بلاتا تھا نا تو یہ خدا بی بیوی کہتی تھی کہ تو ابھی تک مرا نہیں تو ابھی تک مرا نہیں کب مرے گا تو وہ اس کو کہتا تھا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں آزمائش آ گئی میرے پہ امتحان آ گیا ہے تو میری خدمت کر کے ثواب کما لے اللہ کہتی تھی کہ مجھے ثواب کی کوئی حاجت نہیں ہے تو جلدی مر استافر اللہ اگر یہ تو مطلب استقواس سے ثواب ہے یا یہ تو مطلب ظاہر مفتانی گرامی بتائیں گے ہم تو اس معاملے میں موضوع یہ ہے نہیں لیکن ڈرنا چاہیے اس طرح کے جملے بھولنے نہیں چاہیے بہت سنگین بھی جو ہے نا یہ ثابت ہو سکتے ہیں لرزنا چاہیے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے ذرا مجھے سوال کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو جلدی مر تو یہ بس جو مرتا کب نہیں ہے تو مرتا کیوں نہیں ہے تو ابھی تک مرا نہیں یہ اس کے بس ابو کیسا کلیجہ چھننی ہوتا ہوگا تو یہ یوں ہی جو ہے اس کا جو ہے وہ معمول رہے اور جب یہ مطلب ساری بکواس کر کے یہ ظاہر جانا ہوتا تھا اس کا پڑوس پڑوس میں تو اڑوس پڑوس میں بھی آواز تو جاتی تھی گاؤں کے گھر تو آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے ہوتے ہیں آواز تو نکلتی ہے سہن اور دالان بھی ہوتے ہیں تو اس کو جو پڑوسی بھی جو ہے نا وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھ بوڑھا تیرا شوہر ہے بُڑھاپے میں تجھے ملا ہے اور اب اس کے اوپر ایک آزمائش آ گئی ہے اللہ کی طرف سے تو تو اس کی گھر والی اتنا عرصہ زندگی گزاری ہے تو اس کو ویسے ہی تنگ کرتی ہے اب اتنی بیماری میں بھی کیا پتا مر جائے دم نکل جائے اس کا آخری وقت میں بھی تو اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے گی لیکن خیر اس کی وہ جو ہے نا اور چڑھے جب پڑوسی اس کو سمجھائے آگے اور کوس نے دے خدا بخش کو کہ تیری وجہ سے مجھے جو ہے نا لوگ باتیں سناتے ہیں تو ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا اٹھانی پڑتی ہے نہ تو ہوتا تو مر جاتا تو, تو مجھے سننی نہیں پڑتی خیر یعنی یوں ہی چلتا رہا معاملہ وہ صابر شاکر بن کر جو ہے نا ظاہر بےچارا کیا کرے ایک رات ایسا ہوا کہ آگے کہنے لگی کہ جو ہے نا وہ دیکھ روزانہ آج رات مجھے اٹھانا نہیں روزانہ اٹھاتا رات کو میری نیند خراب ہوتی ہے تو کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی ضرورت ہو مجھے بولنا نہیں ہے تم میری نیند خراب ہوتی مجھے سونے دینا میں نہیں آؤں گی اگر مجھے بلایا تو بے چارا چپ چاپ سنتا رہا کیا کرے ہلنا جلنا دوبھر خیر جی سو گئی خدا بخشی بی صاحبہ بی سو گئی سوئی صبح ہوئی آوازیں دے رہا ہے دے رہا ہے پہلے بھی پہلے نہیں سنتی تھی لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی آوازیں ہو گئی حتیہ کے دن نکل آیا سورج چڑھ گیا مگر اس کی آوازیں سن کے لوگ آئے آگے پیچھے والے تو جب لحاظ اٹھایا تو خدا بخش بیوی بی جو دوسرے کو مارنے کے چکر میں اور تمنا کرتی تھی دم نکل چکا تھا اس کا مر گئی تھی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کے بعد خدا بخش بتدریج جو ہے وہ صحت یاب ہوتا گیا اور حتیہ کے مکمل صحت یاب ہو گیا اور ابھی بھلا چنگا دو ہزار کا واقعہ یہ تو ابھی بھلا چنگا ہے اور گھومتا پھرتا ہے اب کا پتہ نہیں ہے 2017 میں اٹھارہ میں نہ میں نے کوئی رپورٹر بٹھایا میں نے تو ظاہر کہیں سے پڑھا ہے تو مجھے لگا دل کو کہ اچھا دیکھیں یہ بھی عبرت والی بات ہے ایک لحاظ سے یعنی دیکھیے کہ جو ڈرنا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ ہوا اور نہ جانے توبہ نصیب ہوئی نہیں ہوئی کیا اس کا موقع تھا کس طرح سے وہ آخر دم تک جو ہے نا شوہر کی ازیت کا سامان کرتے کرتے کرتے اچانک اس کو موت کی جو ہے نا وہ دعائیں دیتے دیتے تانے دیتے دیتے وہ خود دنیا سے چلی گئی تو بعض جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں وہ بیچاری یعنی ہر ضدی ہر دھرم یا ان کا بس مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتی ہیں تو وہ جب حرکتیں کرتی ہیں تو پھر شوہر کی ناراضگی کا سامان کرتی ہیں تو شوہر کی ناراضگی جو ہے نا یہ مطلب بہت ہی اس کی نافرمانی فرمانی بہت ہی نہوص بھرا کام ہے سچی بات بتا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت بھی خراب دنیا بھی خراب اور آخرت میں اللہ تعالی ناراض ہوا اور یہ جو اس کی مطلب ملے گی اس کی سزا وہ بھی تو وعیدیں جو آئی ہیں اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا تو ایک بہت بڑا فیکٹر جو گھروں کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن تو اس میں جو ہے نا وہ شوہر کی نافرمانی فرمانی اور حکم ادولی کا بھی ہے کیونکہ اس سے یہ نا دیکھیں اگر شور بچارہ شریف بھی ہو نا تو دل سے تو اتر ہی جائے گی نا اور دل سے جب اتر جائے تو بہمی جو محبت ہے اس میں شکر رنجی شامل ہوتی چلی جائے قربت بڑھنے کے بجائے دور ہوتی چلی جائے دوری پیدا ہوتی چلی جائے تو زندگی کا مزہ بھی تو خراب ہو جاتا ہے نا جب زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا تو جو ہوم کی جو مطلب جو گھر کی لائف ہے تو وہ تو اس کی کوالٹی تو متاثر ہی ہوگی نا تو اب اگر ہمارے ہم کچھ اقدامات کر کے اپنی جو ہوم لائف ہے اس کی کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں خود ہمارے ہی اپنے ہاتھ میں غلطی میرے سے ہوئی ان سے ہوئی یا ان سے ہوئی ہم میں سے کسی سے بھی ہوئی لیکن کوالٹی آف لائف ہماری خراب ہو رہی ہے دنیا کی کوالٹی آف لائف بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اور اگر ہم جو حقوق کے بات ایک دوسرے کے معذ اللہ تلف کر رہے ہیں تو آخرت بھی خراب ہو رہی ہے تو ایسا سودا ایسا کام ایسی حرکت دنیا بھی اپنی اپنے ہاتھوں خراب کریں اور آخرت بھی خراب کریں تو یہ کس کا کام ہوگا یہ تو بہت بڑے نادان کا کام ہوگا تو اچھا اور مسٹیک نہیں ہوگی نہیں تو ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں آم لوگ انسان لوگ مطلب کبھی اندازی کی غلطی ہو جاتی ہے کبھی بس ہوتا ہے کہ ہم جو وہ نہیں کنٹرول کر پاتے لیکن غلطی پر جمنا اور اس کی تقرار ہی کرتے چلے جانا یہ جو وہ مطلب معاملات کو بگاڑ در بگاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے مسٹیکس آئیڈینٹیفائی ہو جائے ایرر پتہ چل جائے تو فورن آئیڈینٹیفائی ہونے کو اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے اس کی درستگی کی طرف جانا چاہیے اس کو اس کی مطلب جو وہ سچویشن کو کنٹرول کر لینا چاہیے ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کہ پھر معد اللہ گھر ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے تو اس لیے جو یعنی یہ ہے معاملہ ہمیں اس معاملے میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے Uh, شوہر آج چونکہ گھر والی پر بیان ہے بیوی بی پر بیان ہے بچوں کی امی کے لحاظ سے جو ہے موضوع چنا گیا ہے تو آج اس طرف انشاءاللہ تعالی غبیل فوکس زیادہ ہے اسلامی بھائی یعنی یوں بھی مزے نہ لیں کہ ہم یوں دیکھتے رہیں اسلامی بہنوں کو کہ ہاں آج سنو ذرا لیکچر سنو ابھی تم ہو بھی یہ ہو ابھی یہ دیکھو یا یوں کریں دیکھا دیکھا نا دیکھا یہ سنو ذرا اور سے سنو یہی ہاں یہی سننے والی تھی یہ اندر ہی اندر سے آج تو آج تو گھر والوں کو مزہ ہی آ جائے گا آج تو جو مطلب یہ پھر ہوگا نا تو ظاہر ہے کے انسان کے میں خوش ہوں گا تو میرے چہرے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں خوش ہوں میں ناراض ہوں تو آپ کو ناراضگی کا بھی پتہ چلے گا غم زدہ ہوں تو چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ غم زدہ ہوں تو باڈی لینگویج سے چہرہ بھی ایک لحاظ سے آئینہ ہوتا ہے نا اندر کے جذبات چھلک جاتے ہیں جاتے ہیں تو ہم یہاں بڑے اس سے سننے ہوں گے نا انداز میں بڑے مزے لے کے مسرت ہے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور اسلامی بہنوں کی چھٹی اس معاملے میں تو جذبات نوٹ کرنے میں ان کی ریڈنگ مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے ان کو تانا بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ تو جو ہے نا جب دیکھیں گی تو یہ تو اچھا اچھا اچھا تو پھر اچھا اصلاح ہونے کے بجائے جو ہے نا وہ شاید ضد اور ہٹ دھرمی والی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم تو جو ہے نا غلطی پروف شوہر ہیں اور آج تک کبھی کچھ ہوا نہیں ہے تو اس لیے جو بھی لیکچر پڑھنا ہے اس پر پڑھنا ہماری تو باری آنی نہیں ہے نہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کسی اور دن انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ شہروں کے لحاظ سے ہوگا تو پھر سارے واپس ہوں گے پھر وہ یوں کر کے دیکھیں گی بولیں گے اس دن کا بدلا ہو گیا تو یہ بھی یہ بھی ظاہر ہے کہ صحیح نہیں آئے گا پھر ادلی بدلی ہوتی رہے گی اور باریاں لگتی رہیں گی اور جو گھر ہے نا وہیں کا وہیں رہے گا اور اولاد جو ہے وہ یہ دیکھتی رہے گی کہ اچھا آج امی کی باری ہے آج ابو جان کی باری ہے تو ہمیں باریاں اور ایک دوسرے کو ظاہر مناظرے نہیں جیتنے ہم دل جیتنا اور گھر کو جو ہے وہ آمن کا گہوارہ بنانا ہے تو دل جیتنے کی اسٹریٹجیز کچھ اور ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمٰ نے جو کچھ جو ہے نا ٹپس شیئر کیے ہیں کہ جو ہے نا گھر کیسے چلائے شوہر کو کیسے راضی رکھے اچھی بیوی بی کون ہے جنتی زیور کے اندر ہر اسلامی بہن کو تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اس کے پاس ہونی چاہیے وہ ٹپس بھی ہونی چاہیے لیکن ٹپس سے پہلے نا کچھ میں ایک معروضات پیش کروں گا بعض ایسے جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی اصطلاح کے نام پر عورتوں کو اور جو ہے نا وہ مطلب بے باگ بنانے اور گھروں کو توڑنے کا بعضوں کی تو خود طلاق ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ طلاقی لگتا ہے مہم چلا رہی ہیں تو جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کے جو ہے وہ تھاٹس اینڈ ویوز پروموٹ کرتے ہیں اس طرح کے نظریات اور خیالات کی اشاعت کرتے ہیں انہیں پھیلاتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ گھروں میں قربت ہونے کے بجائے وہ مطلب دوریاں اور جو ہے نا معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے تو وہ مس کانسیپشن ذہنوں میں آ جاتے ہیں ان مس کانسیپشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے مثال سے ایلوا ہے نا ایلوا یہ بہت کڑوی چیز ہے تو کسی تھوڑا سا الوا کافی سارے شہد کو کڑوا کر دے خراب کر دے ایسا اتنی کڑوی ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا ذہن ایک برتن ہے ایک جو نا ہے نا ہے برتن ہے اور اس کی تہو پہ ایلوے کا پیسٹ لگا دیا جائے اس کو پھیر کے نا ایسے یوں جی سمجھ لیجئے کہ ہم آئل سے یا گھی سے اس کی کورنگ کر دیتے ہیں جب اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی تو وہ جو ہم ڈشیں بناتے ہیں وہاں صورتوں میں اس کو گھی لگا دیتے ہیں یا جو ہے آئل لگا کے کورنگ کر دیتے ہیں سمجھ لیجئے ایک برتن میں ایلوے کی کورنگ کر دی گئی تو یہ ایلوہ جو ہے مس کانسیپشن ہے وہ وسوسے اور جو غلط خیالات ہیں جو یعنی بس اس طرح کے لوگوں کی طرف سے جب سنے تو وہ ذہن کی دیواروں پہ چپٹ گئے تو وہ اب اس کے اندر کوئی جو ہے نا میٹھا میٹھا شہد ڈالے اب جب وہ شہد اس ذہن کے اندر ڈالا جائے گا نا تو جب شہد بر... شہد اس برتن میں گرے گا تو وہ جو پرانا مس کانسیپٹ ہے جو وسوسے اور وہ جو عجیب و غریب نظریات اور خیالات ہیں وہ شہد کی مٹھاس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے برتن کی صفائی ضروری ہوتی ہے تو جب اس طرح کی ٹپس بتاتے ہیں نا تو بولیں گے لو اب یہ عورت کوئی اور مزید گرا رہے عورت ہی یہ کیوں کرے مرد کیوں نہ کرے تو یہ ان ٹپس میں یہ کہاں لکھا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا کبھی مردوں کی ٹپس پڑھی ہے ہم نے اتنی زیادہ جلدی جذباتی ہونے کتنی کوئک ججمنٹ کرنے کی پری میچ ججمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں یہ کیسے بول دیا اچھا پھر یہی لوگ جو ہے نا بڑے مزے سے ٹپس بتا رہے ہوں گے کون سی ٹیپس بتا رہے ہوں گے معذ اللہ یعنی کوئی خاتون ہیں تو انہیں اپنے باس کو مینج کرنے کے لیے یہاں پر یہ کرنا چاہیے یہاں پر یہ کرنا چاہیے یہاں پر یہ کرنا چاہیے وہاں جو ہے نا کبھی بھی اس طرح کا ان کو بسوسا نہیں آئے گا کبھی بھی جو ہے وہ یعنی وہاں تو اس کو پرسنل مینجمنٹ انٹرپرسنل اسکلس کا نام دے دیا جائے گا کہ میں نے تو اتنی ساری ٹپس سکھا دی اتنی ساری باتیں بتا دیں کہ جو ہے اس طرح سے مینج کرنا ہے اس طرح سے سچویشن مینج کرنی ہے وہاں ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دے دیا جائے گا کہ دیکھو تحمل کا مظاہرہ بھی یہ بھی جو ہے نا بالغ نظری کی نشانی ہوتی ہے اور یہاں جب تحمل شوہر کے مقابلے میں ہوگا تو یہاں انہیں خامخواہ جو وہ آگ سی لگ جاتی है تو تھوڑا سا یعنی یہ ذہن میں رکھے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں جذبات کو ریڈ کرنا سامنے والے ان کے ایموشنز کو ریڈ کرنا اس کے سینٹیمنٹس کو پڑھنا اور اس کے مطابق رد عمل دینا یہ ذہانت کی نشانی ہوتی ہے بچوں میں ہوتا ہے وہ تو بس اپنی ضد لگائے دیتے ہیں رونا ان کا سٹارٹ ہے وہ بےچارے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ابو کی کیا کیفیت ہے امی جان کی کیا کیفیت ہے انہوں نے الارم بجانا ہے بجاتے ہی چلے جانا ہے جب تک ان کی جو ہے نا وہ خواہش پوری نہ ہو تو وہ بچوں والا طرز عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سامنے والے کی کیفیت نوٹ کیے اس کا جذبات اور اس کے کی احساسات کیا ہے اس کو ریڈ کیے بغیر نہ اس کی باڈی لینگویج سے نہ اس کی فیشل ایکسپریشن سے ہم اپنا ہی الارم بجاتے چلے جائیں الارم بجاتے چلے جائیں تو پھر تو لوگ تانگی ہوں گے کہ یار یہ تو بس جو ہے نا الارم والی سرکار ہے خیر بحرل مفتی جو عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ جو ٹپس ہیں جیسے تو انہوں نے بہت پیاری پیری دی ہیں جو خدا بخش والے واقعے سے بھی نسبت رکھتی ہیں تو میں کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہتے ہیں عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے نہ کبھی اس کے سامنے غصہ میں چلا چلا کر بولے نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے خدا بخشی گھر والی نے سارے ہی الٹے کام کیے تھے جتنے میں نے لکھے ٹپس آپ دیکھ لیجئے کہ جلی کٹی نہ سنایا اس نے تو سالا سال جلی کٹی سنائی اچھا کہاں کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلہ کر بولے بولتی ایسی تھی کہ پورا محلہ سنتا تھا سارے محلے کو پتا تھا کہ جو یہ دیکھو بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کو بیماری میں بھی سنا رہی ہے اسے پہلے بھی سناتی رہی ہے ایسے یعنی اسپیکر پہ بولتی تھی نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے اب ابھی تو مرا نہیں تو جلدی سے مر اس سے زیادہ یعنی اور کتنی کڑواٹ اس میں چاہیے ہوگی نہ کبھی اس کو تانا مارے تو نے آج تک کمایا ہی کچھ نہیں تما تو نے کما لیتا تو یہ حال نہیں ہوتا یوں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو نہ کوسنے دے نہ اس کی لائی ہوئی چیز میں ایب نکالے گھر میں ایب تو دیگر چیزوں میں ایب تو یہ جو ہے اور بھی انہوں نے مطلب مدنی پھول دیے نہ شہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے وہ تو کنٹینیوسلی اس کا کام یہی تھا تو اگر جو وہ صادر تھا وہ گزارا کرنا چاہ رہا تھا اور یعنی نوبت بھی ایسی آ تھی کہ اتنے عرصے سے گزارا کرتے کرتے کرتے وہ تو یعنی بالکل بڑھاتے کی آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا تو نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خام اس کو سن کر برا لگے اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل رکھ جاتا ہے کتنی پیاری نفسیاتی تربیت کر رہے ہیں ایک عام اسلامی بہن کی ذہنی سطح کے مطابق یعنی کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتی ہوں دیکھیے جملے سب کو سمجھ میں آئیں گے کہ کیونکہ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے جس کا انجام لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ میاں بیوی نے زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار طلاق واقع ہو جاتی ہے تو یعنی جبکہ درجہ گیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے فرمایا ہے نا وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں حدیث اس سے اس کا جو حق ہے شوہر کا یہ اس کو جج کیجئے اس کا اندازہ لگائیے اس کو یہ ویلویٹ کیجیے کہ کتنا زیادہ ہے فرماتے ہیں اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں اور ایک اور جگہ فرمایا صلی اللہ علیہ ون وسلم کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ عورت جنت میں جائے گی اور یعنی ایک اور فرمایا ایک جگہ کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کے پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے ٹھہرے پہلے حدیث شریف کی شرح سن لیجئے اس سے مطلب کیا ہے جو عبد المستفا آزمی علیہ رحمن لکھ رہے ہیں یہ ہی کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام بھی کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی شوہر کی جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی فرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے جتنی اس کی استطاعت ہے اتنے تک وہ حکم پر عمل کرے گی اچھا اور یہ الگ بات ہے کہ مرد کو بھی الگ مدنی پھول دیے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا کام نہیں بولنا چاہیے اپنی گھر والی کو کہ جو اس کی بسات سے باہر ہو اس کی طاقت سے ہی باہر ہو مطلب اس کی جو پوٹینشل ہے اس کا اس کی جو کپیسٹی ہے اس سے ہی زیادہ ہے تو یہ مرد کے مدنی پھول الگ ہیں لیکن چونکہ آپ کو یہاں مسوفہ نہ آئے تو اس لیے میں نے یہ جو ہے وہ مدنی پھول یہاں پر عرض کر دیا ہے تو یہ جو ہیں ٹپس ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے کچھ اور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا یہ سن کر صحابہ کے علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں اس سے ہمیں وارننگ لینی ہے یہ حدیث اور یہ روایت سن کر اسلامی بہنوں کو وارننگ لینی ہے اپنا جو ذہن ہے وہ اس معاملے میں مطلب ہوشیار ہو جانا ہے خبردار ہو جانا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ذہن شیطان کسی اور سمت میں نہ لے کے جائے ہمیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر ارشاد فرما رہے تو ہمیں خبردار ہونا ہے ٹھیک ہے ذہن کا قدلہ ذہن کا رخ درست ہونا چاہیے اگر تھنکنگ اپروچ غلط ہو جائے گی تو ماب اللہ پھر وسوسے تنگ کرتے رہیں گے فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ عورتیں دوسروں پر بہت زیادہ لان تان کرتی, کرتی ہیں دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں, دیکھ لیں گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیچی ہی نہیں تو ہم میں یہ دو صفات نہیں ہونی چاہیے یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے اہلن و مرحب ماشاء اللہ مرحبا السلام و اللہ وبرکاتہ حدیث حدی بیان کر رہا تھا آپ تشریف لائے میں نے کہا میں پوری روایت جو ہے وہ پیش کر دوں تو آج اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو ہے وہ تھا کہ گھر والی چونکہ جو یعنی دیکھیے فیملی یونٹ ہے نا معاشرے کا یونٹ تو ایک لحاظ سے ایک جو فیملی ہے خاندان ہے وہی وہ ہے اور اس کا بڑی مثل مشہور ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے تو وہ ایک اہم ترین اس یونٹ کا جو سیکشن ہے اس گاڑی کا اہم ترین پیا ہے اس کا اہم ترین ستون ہے اس جو اکائی ہے معاشرے کی تو وہ تو ایک بیوی ہے ایک گھر کی جو ایک گھر کے سربراہ کی جو ساتھی ہے تو وہ اس کا رول اس کو بنانے میں اس یونٹ کے اس کو امن کا گہرارا بنانے میں اس کو سکسیزفل بنانے میں آنے والی نسل کو پروان چڑھانے میں اس کے ساتھ ساتھ اس یونٹ کا دوسرے یونٹس کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہو رہا ہے یہ یونٹ یہ فیملی یونٹ دوسرے فیملی یونٹس کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے جو نا اپنی لائف کو ہنسی خوشی بسر کر کے جا ہے تو اس میں اسلامی بہنوں کا رول بہت اہم ترین ہوتا ہے تو اگر یعنی ان کے اندر کچھ ایسی صفات ہوں یا ان کا مزاج اس قسم کا ہو کہ یہ جو ہے وہ مطلب نا بھی کریں شوہر کی نا فرما برداری بھی کریں تو یعنی جو لائف کا مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے کوالٹی آف لائف بھی خراب ہوتی ہے آخرت بھی خراب ہوتی ہے تو اس تعلق سے جو آپ کے مشاہدات تجربات جو سنا جو دیکھا جو جانا جو پڑھا اور نصیحت کا موقع ہے تو کیا نصیحت کیا وصیت اسلامی بہنوں کو آپ فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین وب والسلام و سید المرسلین موضوع تو ایسا ہے جس کا تعلق ہر ایک سے ہے ہر گھر سے ہے گھر گھر کی یہ کہانی ہے جو کم و بیش سنی بھی جاتی ہے اور سنانی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بیٹھے محبوب علیہ صلاح وسلام کی صدقہ وسیلہ سے بات واقعی وہی ہے کہ گھر کے اس یونٹ میں اور معاشرے کے اس بنیادی جو حصے میں یوں <خخ> تو دونوں کا کرداری اہمیت کا حامل ہے ایسا نہیں ہے کہ کا اسلامی بین کا کردار اہم ہے تو اسلامی بھائی کا کردار نہیں ہے یقیناً دونوں کا کردار اپنی اپنی جگہ پر ہی اہمیت میں نے ادھار کر لیا ہے وہ ادھار کر لیا ہے کسی اور دن جو ہے نا جی وہ چل رہی ہوگی نا کہ وہ جو ہوتا ہے کہ تم سنو شرا دامد برکات بلا لیا جو مثالی معاشرہ ہوتا تو اس مثالی معاشرہ کے موضوعات اکثر یہی ہوتے ہیں اور الحمدللہ للہ مثالی معاشرہ کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر وہی ہے یونٹ کی بہتری ہے فرد سے معاشرہ ہے اور اگر ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا بہترین کردار ادا کرنا شروع کر دے تو اٹومیٹک پورا معاشرہ الحمدللہ رب العالمین بہترین معاشرہ اور مثالی معاشرہ میں کنورٹ ہو جائے اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا اگرچہ الحمدللہ رب العالمین قبل نگران نے شدہ دامد برکات اور ان کے بھی آقا ہمارے شیخ طریقہ تمیر علیہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیہ صاحب الطارق قادری رضوی دعوت برکات علیہ چونکہ ماشاء اللہ اجلب دعوت اسلامی کا جو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا فردن فردن اصلاح کی صورت فرادی طور پر اصلاح کی صورتیں بلکہ ہمارا ننانوے اشاریہ نو نو فیصد کام ہے ان فرادی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو اس حوالے سے تو اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ تربیت کی صورتیں ہیں طبیعتوں میں بہتری کی صورت ہیں اور طبیعت کو شاد و آباد کرنے کی بڑی صورتیں پائی جاتی ہیں مال قبل نگران نے شروع تشریف لیا ہے تو انشاءاللہ شاء گفتگو فرمائیں گے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب طرفین کا نکاح ہو گیا نا تو ایک دفعہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں صرف میری ایک ہمبل ریکویسٹ آجزانہ التجا دونوں کی طبیعت ایک دوسرے کی طبیعت کو جانچنے کی کوشش کریں تھوڑا سا دیکھیں کہ ان کی نفسیات کیا ہے ان کا مزاج کیا ہے کس بات پر خوش ہوتے ہیں کس بات پر ناراض ہوتے ہیں کس بات پر غصے ہوتے ہیں کس بات پر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایک دفعہ یہ تھوڑی سی یہ نا جسے کہنا کہ بایوگرافی ایک دفعہ چیک کر لی جائے اور اس کو دماغ میں حفظ کر لیا جائے عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمان نے باقاعدہ مدنی پھول لکھا ہے باقاعدہ مدنی پھول لکھا ہے کہ شوہر مطلب انہوں نے ترتیب بار شوہر کو الگ مدنی پھول دیے ہیں اور گھر والی کو الگ مدنی پھول دی ہے بچوں کے امی کو مدنی پھول دی دیے تو اس میں یہ سب میں ابھی نہیں پتا کیا نہیں میں نے بیان نہیں کیا بیان نہیں کیا لیکن مجھے تو مزہ آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ جو مدنی پھول دیا وہ تو بزرگوں کی مدنی پھول سے میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کی مجھے اس کا نہیں پتا نا اچھا میں آتے ہی اپنی دیکھوں اسے ہو کیا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے کچھ ماحول کو جانچوں پرکھوں اس کی بات کچھ اس میں ان پٹ دینا شروع کر دوں نا جی جی میرے آخری وہ بھی دیکھ ہی رہے ہیں ماحول کو دیکھ میں نے کہا میں تو کم از کم سر عمل کرو ماحول کو جانچوں پرکھوں دیکھوں پھر انٹری دو السلام علیکم وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم آپ سب کو تیسری شب تاکرات مبارک ماشاء اللہ السلام علیکم کیسے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اللہیم <سؤال> القن اللہ کیا پڑھا آپ نے کچھ یہ حدیثوں حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون اور ہمارے لیے ترغیب موجود ہے کہ جب تم للت القدر کو پاؤ تو یہ دعا پڑھو اب لت القدر جو ہے وہ چھپی چھپا دی گئی ہے پھر ہمیں بتایا گیا کہ رمضان اوبارہ کی آخری تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو تو اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس یہ پانچ راتیں ہیں کہ جن میں لے القدر تو قدر کے لیے ہمیں نشانی یا ہمیں کہا گیا ہے تو اب یہ کہ کیا جب کہ آج للت القدر ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے اور اس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت پر خاص کرم ہی کیا چھپ گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پانچ راتوں کو بندہ اہمیت دیتا ہے اللہ اللہ وہ پانچ راتوں میں اس سوچ کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ وہ سکا یہی لہ القدر سبحان ہو سبحان سبحان اللہ تو اسے مزید انشاءاللہ شاء ملنے کی امید ہے سبحان تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور جو بھی للت القدر یعنی طاق رات کو پائے کسرت کے سجے دعا پڑے گی کیا یہ رات للت القدر اللهم تحب العفو کا افون کریمن تو حب اے اللہ کافون اللہ ان کا افو بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ عن کا افون یا اللہ مجھے معاف کر, مجھے مازم مازم ماف کر. ماف تجھے ان تجھے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے فاف و انی تو مجھے معاف کر دے. دے تو یہ الحمدللہ بڑی خوبصورت بھی ہے اس کے الفاظ بہت اچھے ہیں اور پڑھنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے اس موقع پر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو شبی قدر کی جو عظیم ترین بات ہے اور جسے احادیث کریمہ میں ہزار راتوں سے بڑھ کر اور, اور ہزار, ہزار سالوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ماشاءاللہ اللہ عجد و وجل جس کی برکات کا الحمد ارشاد فرمایا گیا ہے اور سعادت مند الحمدللہ اسے پاتے بھی ہیں مگر وہ جو ہسٹری کہتی ہے امیر علیہ سنت دعمت برکاتون عالیہ نے فیضان سنت میں بھی فیضان اللت القدر میں جو روایت لکھی ہے میں چاہوں گا اس موقع پر اور موضوع کے اعتبار سے بڑی مطلب وہ اس بنتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لا رہے تھے للت القبر للت القدر کی خبر دینے کے واسطے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم دو مسلمانوں کو جھگڑتا دیکھا تو جوریل امین حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اب آپ ظاہر نہ فرمائیے اور ان سے کہہ دیجئے جی کہ دی تلاشیں تو اس حوالے سے کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے اس پر آپس کے نہ اتفاقی کی وجہ سے راج دی گئی اس میں ایک یہ اشارہ ہے ہمارے لیے تو آپس میں محبت پیار اور اتفاق ہونے کی برکتیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اپنا ذاتی تجربہ اگر میں ارض کروں اس رات کے عنومان سے ہٹ کر کہ نا اتفاقی کی سب سے بنیادی جو نحوس ہے وہ برکت کا اٹھ جانا ہے اللہ یہ بگر میں کہوں کہ یہ گھر بار کے حوالے سے بھی ہے اور کاروبار کے حوالے سے بھی اگر میں کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ جب کوئی اداروں میں تنظیموں میں گھر میں دفتر میں اتفاق ختم ہو جائے نا اور ایک دوسرے کے پر اعتماد اٹھ جائے اور میں کوئی ایک یا دو اس طرح کا سازشی ذہن بھی آ جاتا ہے تخریبی ذہن آ جاتا ہے جو آپس میں نہ اتفاق کے لڑائی کرواتے ہیں یا دو پارٹنر ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک ہی نیت میں خرابی اور فطور واقع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نہوصت یہ آتی ہے کہ خود وہ چیز بھی اس پر برکت چلی جاتی ہے اب تقسیم سوچیں تقسیم ہو جاتی ہیں ہماری طاقتیں تقسیم ہو جاتی ہیں انتشار پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ سمپتی جو ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں خرابی پیدا ہوتی ہیں تو ہم عموماً تنظیمی طور پر عموماً مدنی مشوروں میں کہتے رہتے کہ مدنی کام کم یا زیادہ یہ ایک تحریک کا حصہ ہوتا ہے آپس کی محبت کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے آپس کا اتفاق کبھی نہ توڑیں اور اطاعت اپنا کی رکھیں اپنے نگران کی اپنے ذمہ دار کی اطاعت میں رہیں کہیں کام مدنی کام کمزور ہے تو مل کر اٹھے گا کہیں کام مضبوط ہے تو اس کو اور مضبوط کریں گے اور کہیں کمزور ہوتا ہے تو سیزن کے ساتھ بعض اوقات اونچ نیچ اتار چڑھاو آتا ہے کاروبار میں بھی آتا ہے کوئی ایسا کاروبار مجھے دنیا کا بتا دیں جس میں تھری جیسے ٹوینٹی فور کر دیں آپ کہ سال کے بارہ مہینے کے مطلب کہ تین سو پینسٹھ دنوں میں اس کا کاروبار عروج بڑی ہوتا سیزن کے ساتھ چلتا ہے سردی گرمیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور خوشی غمی کے ساتھ بھی سیزن متعلق ہوتے ہیں ابھی یہ ماہ رمضان شریف کی عید آئے گی عید یعنی عید کے ختم ہونے کے بعد جو مکرم میں ان دکانداروں کی جو مندی ہوگی وہ مندی بھی بندی ہوتی ہے نا آ, آ, آ, رو ری ہوتی ہے کہ با یہ با با با کیا با ہو با گیا مندی کا بھی سیزن ہے کس کا مندی کا مندی کا بالکل ہر ایک کے لیے ایک تیزی اور مندی سب آتی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے جو مین تیزی کا سیزن ہے نا وہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے نصیب والا وہ مسلمان جو اس مہینے میں پائے اور جو نیکیوں کا جو ایک خزانہ بڑھا, بڑھا ہوا جو کتاب اس سے ٹھیک ٹھاک اپنا نامہ اعمال کو بھر لے, بھر لے اور پھر اس کی حفاظت کرے اللہ اللہ اللہ پھر اللہ اس کو ضائع ہونے سے بھی بچائے دوسرا دنیا جیسے اس وقت لوگ دکاندار نفع کمائیں گے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ آگے دو چار مہینے تک مندی رہے گی ایسا نہیں رہے گا پھر تھوڑی بہت تیزی ان کو بقرا کے مہینے میں ملے گی کہ چلو تھوڑا بہت اس میں بھی زیادہ تر لوگ اتنے نیک اپوں کا رجحان رکھتے خون وغیرہ لیکن پھر بھی لوگ سلواتے ہیں درزی کا بھی سیزن ہے ابھی پھر, پھر بیٹھ جائے گا پھر محرم الحرام میں اس طرح کی چیزوں کا عموماً سیزن نہیں ہوتا تو اس میں راشن والوں کا سیزن بڑھ جاتا ہے جی پکانے والوں کا سیزن بڑھتا جی بڑھ جی اس میں, میں جی نیاد کی ترکیب بڑھ جاتی, بڑھ جاتی دیان دیان ہے تو یہ کہ مختلف ہوتا ہے تو یہی چیزیں نا ہمیشہ تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا اور ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور ان کو تجربہ بھی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ابھی مطلب کہ یہ چڑھ جیسے مثال تو ہمارے یہاں اجتماع ہے نا ہفتہ وار اجتماع یہ مغری کے بعد ہوتا ہے اب جب جن بڑے شہروں میں مغری پانچ بجے ہوتی ہے چھ بجے ہوتی ہے وہاں پر ہفتہ وار اجتماع میں جو آنے والوں کی تعداد ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی یا کچھ کم ہو جائے گی کیونکہ مارکیٹیں وہ نمازوں پر کھل بند نہیں ہوتی जी, जी, जी, وہ اپنے ٹائم پر بند ہوتی ہے بجے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو ذمہ دار اور سمجھدار اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک تو سیزن کو سمجھتے ہیں پھر جو محض یہ کہتے ہیں نا کہ مدنی کام کمزور ہے یا مدنی کام کم ہے آپ کے کہنے سے نہ سی کمزوری دور ہوگی نہ آپ کے کہنے سے بڑھے گا جہاں کمزوری اور کمی نظر آتی ہے وہاں خود کو پیش کر دیں اگر نہیں کرتے تو گھنٹہ دیں گھنٹہ دیتے تو دو گھنٹے دیں دو گھنٹے دے تو تین گھنٹے دیں اس طرح مل جل کر کرتے ہیں جب گھر میں آمدنی کم تو نہ کمانے والے بھی کمانا شروع کر دیتے ہیں اور جو کم کماتے ہیں وہ زیادہ کمانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح الحمدللہ یہ چل رہا ہوتا ہے اب اوور آل اگر اسلام و دین کی بات کروں میں اوور آل اسلام و دین کی بات کروں تو جس قدر بے نمازی اور گناہ اور برائی بڑھ رہی ہے اور اس پر ہم جتنے تبصرے کرتے ہیں برائی بڑھ رہی ہے برائی بڑھ رہی ہے تو محض صرف دعوت اسلامی کے ان موجودہ مبلگین کے نکی کی دعوت عام کرتے نہیں صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی تبدیلی آ رہی ہے لیکن جو نہیں کر رہے نیکی کی دعوت نہیں دے رہے برائی سے منع نہیں کر رہے اور اس پورے عظیم کام میں اپنا حصہ نہیں ملا رہے محض ایک ڈسکشن کرتے ہیں اور سر تبصرے کرتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں تو اس سے اتنی بہتر انداز میں آپ اچھائی لے گے یہ ضروری نہیں ہے انشاءاللہ مل کر کریں گے تو امید ہے کہ برائی دم توڑتی جائے گی اور اچھائی عروج پکڑتی جائے گی نا فاقی کے تعلق سے نا جو گھر فیملی یونٹ ہے معاشرے کا جو ایک اکائی ہے Uh, اس میں جو بالخصوص آج جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے کردار کے تعلق سے جو ہے اس کو گھر کے اندر جی جی گھر کے اندر لیا گیا تھا mm -hmm. تو یعنی چونکہ وہ اہم ترین ستون ہے اس اکائی کا معاشر کی اکائی کا ایک فیملی کا اور اس اکائی نے دوسری اکائی کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا ہے اکائی نہ سمجھ سمجھ جی کم جی. از کم ہم جس طرح فیملی کو لے کر ہم لوگوں کو اندازہ ہے نا اکائی نہ سمجھ کسی میں اکائی کون ہوتی ہے میم وہ یہ اس کو خوش طبعی بھی کہہ لے اس کو ریئلٹی بھی کہہ لے اکائی نہ سمجھنا سمجھ کہ خواتین گھر کی اکائی ہوتی ہیں یا مرد یہ گھر اکائی ہو اکائی تو وہ نہیں کچن کا کوئی سامان کا نام ہوگا اکائی بکائی ہمارے یہاں اکائی سے کیا مراد ہے یونٹ جو ہوتا ہے دیکھئے یونٹ کیا ہوتا ہے گھر کا گھر ایک خود ایک یونٹ ہے معاشرے کا یونٹ کیا ہوتا ہے اس سے اگر آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں میں یونٹ کیا ہوتا ہے یونٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے اس میں پورا سیٹ ہوتا ہے یعنی کہ کیا ڈالو دیکھیے ایک عام فیملی جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے اتنی کوالیفائڈ نہیں ہے ان کو اتنی ہائی فائی اردو نہیں آتی کچھ بھی نہیں آتی ہماری मेमन فیملیاں ہوتی ہیں گجراتی فیملی ہوتی ہیں اور بھی ایسے کئی فیملیاں ہوتی ہیں پنجاب کی ایسے ایک ہوتی ہے, ایک فیملی ہوتی ہیں ان کو نہ, گھر سمج... نہ سمجھ میں آئے گی یونٹ بولا گھر ہے کوئی فیکٹری توڑی جیسے یونٹ ہوگا نہ اکائی ہوگا نہ یہ ہوگا, ہوگا، فیملی لینگویج کیا اب دیکھیں اس کا فورن ملنا ہی ہے تو اب دیکھیے سبسٹیچی <laughs> آپ ہی بتا دیں ٹینشن پوچھ ہی نہیں رہے میں کیا بتاؤں کہ گھر کے فراد کو سمجھانے جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ ایک گھر کے اندر عورت وہ بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے جی جی. کہ جس سے گھر میں امن و سکون پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اس بنیادی کردار کو ادا کرنے میں اپنا ایک وہ سمجھے کہ اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے گھر کے اندر عورت کی اس کو آپ اکائی جی. کہہ لیں یونٹ کہہ لیں اس کو جو بھی آپ کہہ لیں نام بتا دیا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں آپ بالکل صحیح کہ اصل میں کیا ہوا ہے کہ میں نے کئی جگہ پر بیٹھا ہوں تو مدنی چینل پر ہمارے میں نے ڈسکشن کی نا تو ایک بار دو بار نہیں کئی مرتبہ متعدد مرتبہ میں نے پوچھا ہے کیا مطلب ہے اس کا تو نہیں پتا چلتا کئیوں کو بچوں کو بڑوں کو کئی ایسے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ بھی میں نے معلومات کی ہے نہیں پتا ہوتا ہماری ڈسکشن جو ہے نا وہ عموماً اتنی زیادہ عام لوگوں کی نہیں اتنی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں پھر لیکن وہ مفوم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہنا کیا جاتے ہیں پھر آتا جاتے کہ میں ہوں. <laughs> مجھے کہہ رہے تو <laughs> تو <laughs> आ, تو یوں جتنی آسان لینگویج یوز کریں گے آسان زبان استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اتنا <laughs> سمجھ میں آئے گا آ, مدنی چینل کے ناظرین کو ماشاء اللہ میل سنت کی بھی حبیب مرحبا صلی اللہ آج محمد محمد محمد محمود بھائی کی باری نہیں آ سکے اب ہمارے ساتھ یہ اس طرح کے مدنی پھولوں میں بھی حصہ لے لیا کرے نات خان بھی معاشرے میں رہنے والا ایک فرد ہے اس کو بھی بہت ساری چیزوں کا تجربہ تو ہوتا ہوگا حبیب بابا جان بھی ہوتے تو گھر میں جو ہمارے کا جو موضوع ہے واقعی ایک اسلامی بہن اپنے گھر کو امن کا گہوارا بنانے میں میرے نزدیک سب سے نمایاں رول سیکھائی ہے اور اس کے سب سے نمایاں رول میں دو چیزوں کو امپورٹنس دی جا سکتی ہے ایک اس کا موقع کی مناسبت سے مسکرانا اور اس کی خاموش مزاجی یہ دو اتنے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں کہ اگر یہ کسی گھر کی عورت خاتون یا اصلاحی بہن جس کو ہم اپنی تنظیم اصطلاح میں کہیں تو مل جائے نا کہ اس کا مسکرانے کا انداز ہو موقع موقع کی مناسبت سے اور خاموشی یعنی خاموشی کا اصل موقع کب آئے گا اس کا کہ جب اس کو کوئی بات محسوس ہوگی بری لگے گی فیل کرے گی کہ یار یہ کیا اب وہ خاموش رہ جائے اور اس پر صبر کر جائے اور اس کا اظہار نہ بچوں سے کرے نہ بچوں کا ابو سے کرے اور اس میں بھی جب اس کے ساتھ کوئی گفتگو ہو بات چیت ہو تو وہ اس میں بھی اپنی مسکراہٹ کو اس طرح انداز سے پیش کرے کہ اس کو لگے کہ گھر میں سب نارمل ہے ایسی صورتحال میں جس وقت گھر کا یہ کمزور ترین پہلو جسے اس نے اپنی مسکرا ہٹ کے آنچل میں چپا کر رکھا جس وقت یہ کمزور پہلو گھر کے دیگر افراد اگر کبھی ظاہر ہوا نا اس وقت اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ میرے بچوں کی امی اتنے سالوں یا اتنے مہینوں اتنے عرصے تک اس اہم ترین بات کو اپنے سینے میں دبا کر رکھتی تھی اور اس لیے نہیں کہتی تھی کہ میرے گھر کا سکون برباد نہ ہو اس وقت جو اس کی گھر میں سلطنت قائم ہوگی نا اور اس کا جو مطلب کہ وہ بات جس کی جو جمے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا وقت رکھے دیکھیں نا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی راتوں را لیڈر نہیں بنتا بیس بیس تیس تیس سال تک وہ مطلب کہ وہ مطلب چل رہے ہوتے ہیں تب جا کر کوئی لیڈرشپ جی کی پوزیشن پر آتے ہیں تو گھر کے اندر بھی اگر کس اس طرح کا کوئی قربانیاں صبر ضبط اور اس طرح کی چیزیں ہو نا تو وہ الحمد ایسی اسلامی بہن آگے جا کر گھر کے اندر اپنا بڑے, جی بڑے زبردست ساک بناتی ہے اور جی جی گھر کے چھوٹے بڑے آگے پیچھے سب اس کی عزت کرتے, قدر جی کرتے ہیں قدر کرتے ہیں کہ یہ بلکہ خاندان میں ان کے نام ہوتے جی جی ہیں ماشا کہ ماشاءاللہ اس گھر کی بہو جی جی یا اس گھر کی بیٹی جو ہے جی جی یہ ماشاءاللہ اللہ کہیں بات نہ گھر کے اندر کوئی شکوہ شکایت کا یہ وہ چیپٹر کھولے نہ گھر کے باہر شکوے شکایت کا چیپٹر کھولے کیونکہ اس سے عموماً مسائل حل ہوتے نہیں ہیں عموماً بڑھتے ہیں کسی نے بڑی سمجھ کی بات کی ہے کہ ٹھوکر مارنے سے دھول اڑتی ہے یعنی جو دھول ہے نا زمین پر جو دھول پڑی ہے آپ جتنی ٹھوکر مارو گے نا اتنی یہ اڑے گی اور آپ ٹھوکر مارنا بند کر دو نا تو یہ دھول بیٹھ جائے گی اور پھر آپ کی نرمی کی ہلکی ہلکی سی جو یہ پھوار اور برسات ہے نا یہ اس دھول کو جو ہے نا اور جمائے گی جمائے گی پھر آپ आप کی آپ کے صبر کا جو وہ جو ڈامر ہے نا وہ اس پر پورا سڑک بنائے گا پھر انشاءاللہ ایک دن اسی سڑک پر آپ کو وہ ہموار راستہ نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ لطف و سرور اللہ نے چاہ تو آپ کو زندگی میں نصیب ہوگا آئیے چلتے ہیں امبر سورند کی طرف کروں میں دلوں جان ان پر سارا کروں میں یہ ایک یقین کیا ہے اگر وہ یہ ایک جان کیا کروں کیا مطلب ہے جھاڑو لگاؤ جی بوارنا مانے جھاڑو دینا اچھا جی, جی خدا خدا سورات بھی دکھائیں گے ان شاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ اللہ محمد تو الحبیب صلی اللہ علی محمد امیر نے سن سرز ہے کہ ابھی ہم یہاں جو مدنی پھول ہمارے اسلامی بھائی دے رہے تھے اس میں جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک گھر کی اسلامی بہن گھر کے امن سکون اور اس میں راحت کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے تو یہ ہم کچھ بات چیت چل رہی تھی تاکہ اتفاق و محبت گھر میں ملے تو الحمدللہ اسلام بہن نے اپنے اپنے جذبات و تاثرات کا اس میں اظہار کیا ہے اور اب موتقفین کے تاثرات بھی تیار ہو چکے ہیں آئیے دکھاتے ہیں میری امی نے کہا تھا کہ تم احتکاف میں بیٹھو انشاءاللہ تو ہمارے کو کچھ سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا صاحب کے پاس میں نے ضد کری تھی کہ میں احتکاف میں یہی بیٹھوں گا اور کہیں نہیں بیٹھوں گا آخری سے اعتکاف میں دس دن کے لیے میں تو ہر سال الحمدللہ للہ چودہ سال ہو گئے میرے کو اعتکاف میں دس دن کا پہلی دفعہ ہے یہ چودہ سال میں رمضان میں ہر ماہ مطلب نمازیں روزے پورے ہوتے ہیں ترابیاں پوری ہوتی ہیں مگر اس دفعہ میرا خود ہی ذہن بنا تو میں نے بولا پورے ایک مہا کا احتکاب جا کے فیضان مدینہ میں کرنا ہے باپا کا فیض بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے مطلب گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے دس رمضان کو میرے والد صاحب وفات گئے ہیں تو ان کے سالے صاحب کے لیے میں فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء مجھے اتنا یہاں سے فیض ملا ہے میں یہ چوتھا احتجاج کر رہا ہوں میں تین سے چار مرلکا سفر کرتا ہوں وہ سب مجھے یہاں سے ملا آخری شیرے کے احتیاط کے لیے آیا جب میں آیا تھا میرا اتنا جذبہ تھا مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی تو میں نے بولا اگر اگر, اگر فیضانے میں دینا جا کے میں جوتی پہ بھی جگہ مل گئی نا میں وہاں پر بھی جا کے بیٹھ جاؤں گا پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو اس وجہ سے گھر والوں نے تھوڑا سا منع کرا کہ یہاں نہیں بیٹھو علاقے کی کہیں کہ... قریب کی مسجد میں بیٹھ تو میں نے بولا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا تو بس یہیں بیٹھنا مجھے کا نہیں ہوں میں طالب ہوں میں تاجر سریا سے مرید ہوں میں اور میرے مرشد کریم کو میں نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ تو بریلی شریف میں ہوتے ہیں اب میں یہاں پہ میرے کو کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ یہاں پہ میں کس جگہ پہ مطلب علم حاصل کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک ہی جگہ بتا تو آپ دعوت اسلامی سے بالکل حصہ جوڑ لے وابستہ ہو جائے احتکاف میں بیٹھنے کا میرا فرسٹ ٹائم ہے پہلی دفعہ اور وہ بھی خدان مدینہ باپا کے سامنے پیر صاحب کے سامنے اور پیر کا دیدار اور الحمد للہ یہ ماشاء اللہ کا سب کرم ہے ہمارے کریم کا گرم ہے ان کی وجہ سے ہم ہم جو اپنے پڑوس میں کھیلتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ آئے ہم کو سمجھایا بھائی جان آپ آ جاؤ دس دن کا احتکاب کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ یہاں پہ آئے یہاں پہ سیکھا تو ہمارا ذہن بن گیا وہاں پہ گالی گلوچ بھی نکلتی تھی یہاں پہ ماشاءاللہ پانچ وقت نماز نصیب ہو رہی ہے روزے رکھ رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بہت بہت بہت سکون مل رہا ہے جیسی روزہ کھلنے کا جو یہاں ماحول ہوتا ہے وہ اتنا بے تحاشہ خوبصورت ہوتا ہے جو گھر میں تو خیر نہیں مل سکتا ہے یہاں بیٹھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے کہ سارے اسلامی بھائی مسلمان بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں یہ میرا زندگی میں پہلی دفعہ چالیس سال کی زندگی میں تو وہ اسی جستوجو میں اللہ نے کرم کیا اور اس مقام پر پہنچے اور یہاں آئے اور ہم امید ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اس ماحول سے واپس آ رہے ہیں الحمد یہی وہ فلاح کا راستہ ہے کہ جہاں پر آ انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بہت کچھ پا سکتا ہے امیر علی سنت نے جو فجر کے بعد طریقہ بتایا تھا نماز کا وہ انہوں نے اپنا عملی طریقہ بتایا تھا وہ زبردست تھا اس سے درجنوں غلطیاں جو ہے نا میں نے صحیح کی امیر سندت جو پریکٹیکل کر کے دکھایا زندگی میں بڑے بڑے الحمدللہ للہ عالموں سے ملا ہوں مسجد اماموں سے ملا ہوں نے آج تک اس طرح سمجھایا جس نے ہم نے نے واضح کر کے اچھی سمجھا دیا الحمدللہ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کی نماز ٹانگیں کہیں جا رہی ہے پاؤں کہیں جا رہا سر جا رہا سب سیدھے کھڑے ہو گئے وہ پاؤں بھی ان کے ماشاء جو مرشی کی زبان میں تاثیر ہے امیر علیہ سنت نے نماز کا عملی طریقہ جب بتایا تو اس میں جو غلطیاں جو ہم کرتے تھے ہمیں وہ نوٹ کی اور انشاءاللہ نماز کی درستی کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے آج یہ حلقہ امیر علیہ سنت نے بتایا کہ وضو کا طریقہ اور غسل کے فرائض وغیرہ بتائے جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھے ہم نے یہاں کے سیکھے آج دور کے بعد جو امیر علیہ سنت کی پوری ویڈیو کلپ جو چلائی گئی تھی اس میں ہمیں وضو کا طریقہ اور تئی ایم وغیرہ کا طریقہ کہ کس طرح کیا جاتا ہے اور سرکار مسا مطلب پورا ایک بتایا گیا ہے کہ بالکل مطلب سب جو مستحق چیزیں ہیں وہی وہ بتائی گئی ہیں اویرنیس اوی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہاں ہو چکی ہے مطلب کہیں کہیں نہ کہیں جیسے فار ایگزامپل داڑھی کا صحیح طریقے سے نہیں معلوم کسی کو اور کہیں کہ یہاں پہ یہاں کا بھی کسی کو کہیں سے پانی لگنے چاہیے مطلب ہر جگہ سے دو دو بند پانی کرنا چاہیے اس کا بھی نہیں معلوم تھا میرے حساب سے میں نے تقریباً کافی کچھ ادھر ہی آ کر سکھا ہے پہلے زندگی بس ایسے ہی گزار دی ہے میری بھی بہت ساری ایسی غلطیاں تھیں جو کل ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد امیر سنت دامت عمر قاتمہ علیہ نے جو نماز کے حوالے سے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ میری نماز ٹھیک ہو گئی کچھ ایسی باتیں تھی جس کی انفارمیشن نہیں تھی جیسے نماز کا طریقہ یہاں کے ہمیں جیسے ہم پہلے نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو ہمیں پراپر طریقے سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی جو نگران شورا کا بیان تھا اس سے کافی فرق پڑا ہے اور بہت اچھی طرح ہم نوی نماز پڑھتے ہیں گھر بھی جائیں گے تو یہی نیت ہوگی کہ سنتوں پہ عمل کیا جائے اور نماز با جماعت ادا کی جائے کل کے بیان فجر میں امیر سنت نے بھی بہت اچھی ترغیب دلائی ہمیں ہم پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کس کی طریقے سے غلط نمازیں پڑھ رہے تھے امیر سنت نے بہت اچھے طریقے سے صحیح صحیح نمازیں ہمیں بتائی ہے عملی طریقہ کر کے بتایا ہے <متحد> کوئی پوچھے گا کہ داڑھی کیوں رکھی تو ہمارے نبی کی سنت تھی تبھی رکھی امام کی سجایا ہے ہمارے نبی کی سنت تھی تبھی سجایا سواگ کہنا تو نبی کی سنت ہے نا تو اس پہ عمل تو کریں گی پہلے تو میں نہیں کر رہا تھا امیر علیہ سنت نیت کرائی کہ موت کے علاوہ سب بیماریوں کا اس میں علاج ہے سواگ لگانا ایک سنت ہے ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں اس سے امیر علیہ سنت کو جو ہم سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ جب وہ کلام پڑھا جاتا ہے نا ایک دو مزباغ سے محبت جو ہے نا مزید بڑھتی محسوس ہوتی ہے لیکن جب سے میرے دل میں یہ تصور آیا ہے کہ یار مسواق جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پیارے اگر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے اور مسواق سے محبت کیا کرتے تھے سوتے تھے تو اپنے تکیے کے نیچے ساتھ رکھ کے سوتے تھے تو انشاءاللہ میں نے نیت کی کہ اب میں ہمیشہ مسواک استعمال بھی کیا کروں گا اپنے ساتھ بھی رکھا کروں گا انشاءاللہ میں نے بھی نیت کی ان شاء اللہ آج کے بعد میں بھی استعمال کروں گا میرے سنت کو دیکھ کے یہ زین بنا مسواغ لگانی چاہیے ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں میں نے خود ایک ایک فائدہ یہ محسوس کیا دنیاوی کہ میرے دانت میں اکثر درد رہا کرتا تھا جب سے میں استعمال کرنا شروع کی ہے تو میرے دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا مجھے محسوس نہیں ہوا دوبارہ میں نگرا نے سورا کا بھی بیان سنا ہے ماشاء اللہ اور روزانہ سنتا ہوں ہر فجر کی نماز کے بعد وہ آج کا جو بیان تھا ان کا نماز کے موضوع پہ مجھے امید ہے ان شاء کہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے با جماعت پڑھیں گے بہت زبردست انہوں نے بیان کرا دل کو ہلا کے رکھ دیتا جب بھی وہ بیان کرتے ہیں ذہن بنائے پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑوں گا ان شاء اللہ یہ پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے ہمارا ذہن یہ بنا ان پانچ وقت کی نماز بازت پڑھیں گے اور اپنے ساتھ جو دوست یار ہیں ان کو بھی ساتھ ہی لے کے جائیں گے الحمد میں نے بھی نیت کی ان اللہ سچے دور سے یہی نیت کی کہ اب نماز نہیں چھوڑنی ان یہ سارا بیان سن بات ایمان تازہ ہو گیا جو کمی تھی ایمان میں وہ پوری ہو گئی ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی ایک تاثیر ہے کہ جو ماں باپ کہتے سارے ملے والے کہتے تو نماز کا اثر نہیں ہوتا نہ جانے ان کی زبان میں کیا تاثیر ہے کہ وہ بیان کرتے تو انسان عمل شروع کر دیتا ہے میں تو یہ دے کے حران ہوں ہم, ہمیں تو نماز پڑھنی آتی ہی نہیں تھی ہم نہ رقو کرتے تھے نہ ہم کرتے تھے نہ تشہد نہ کوما نہ سلام کو کیسے پھیرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں آ آ جب کھڑے ہوئے قیام میں کھڑے ہیں تو ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے یہ حضور نے بتایا ہے اور یہاں تحیات میں بیٹھے ہیں تو کہاں آ آ نظریں ہونی چاہیے اور رکوع میں ہے رکوع میں ہے تو کہاں نظریں ہونی چاہیے سجدے میں ہے تو کہاں ہونی چاہیے یہ کسی نے آج تک ہمیں نہیں بتایا مدنی مذاکر ہمیں جو ملتا ہے ہماری سب سے پہلے اصلاح ہو رہی ہے ہماری نمازوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور ہمارے دینی جو ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں بزی رہتے ہیں آگے پیچھے پورے مہینے بزی ہوتے ہیں یہاں آ جب بیٹھتے ہیں تو امیر سنت کی بارگاہ میں سے سوال آتے ہیں کہ اگر ہم کتابیں مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا تو اس سے بھی وہ جواب اور حاصل نہیں ہوتے جو امیر سنت کے بدلے بدنی سے حاصل نہیں ہو جاتا جو ہم نے ساٹھ سال میں ترسٹھ سال میں نہیں سیکھی پانچ جن میں سیکھ لی کافی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں ہم منہ سے پتا نہیں کیا کیا بول لیتے تھے امیر علیہ سنت نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہی ہیں کہ یہ کو خیال سے بولا کرو یہ نہ ہو کفری مادن نکل جائے اور ہم سے نکل جاتے ہیں ہم کہہ کا لگاتے ہیں اب دیکھو امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ مسکرانہ سنت ہے کہہ کا نہیں لگانا ہے کہ یہ ابھی ذہن بن گیا آپ کی ظاہر اور باطنی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ اور امیر نے صرف ایک سوال کے جواب میں ایک بات نہیں بتاتے باقاعدہ اس کی پوری تفسیر بتاتے اور چاہتے کہ آپ باقاعدہ عمل کرے اس کو پر اینڈ تک جا کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے سے بات کرتے تھے تو اس کا اتنا ادب نہیں کرتے تھے یہاں پہ آئے ماشاء اللہ بیان وغیرہ سنائے تو یہ ہم نے میں نے نیت کر لیا انشاءاللہ ابھی جو جی ایک دن بھی مجھ سے اسلامی بھائی بڑا ہوگا ان سے انشاءاللہ شاء اللہ ادب سے بات کروں گا میں نے کبھی ترپن سال میں مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی احتخاب کیا پہلے احتجاب میں نہیں مطلب یہاں کیا ہے اور یہاں کی برکت سے مجھے اتنا مطلب ملا ایسا فیض ملا ہے پاپا کا کہ میں کیا مطلب بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ بس جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ شاء یہاں کہ آپ کرتا رہوں گا انشاءاللہ کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے ناراض ہو اور وہ کام کروں گا جس سے میرے مرشید وہ خوش ہوں جی بابا کچھ اچھا فرمائیں گے آپ ایک متکف نے یہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکیہ کے نیچے سوتے وقت مسواک شریف رکھتے تھے یہ شاید ان کو غلط نہیں ہوئی ہے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسواک شریف سیرہ رکھتے تھے سیرہ یا یعنی سر سرک کی جگہ تکیے کے پاس تکیہ مبارک سر مبارک کے قریب رکھتے تھے اور ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے جذبات ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس بار دس دن کے لیے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کا ذہن بن رہا ہو کہ اب پورا ماہ رمضان اگر زندگی مل گئی تو پالیا رمضان شریف تو پورا ماہ رمضان اب آف کریں گے انشاءاللہ اور ایک ماہ رمضان پورے کے لیے تو ایک تعداد ہے جو آئی ہوئی ہے بازوں نے یہ نیتیں بھی اپنی ظاہر کی کہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو یہ مدنی ماحول ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے نظریں بد سے بچائے اور یہ جملہ جو ہے نا آپ لوگ کہتے ہیں اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ ہم کو کوئی ملا مولوی نے نہیں بتایا کسی عالم نے نہیں بتایا یہاں کرم کو پتا چلا یہ نہ کہا کرے آپ نے پوچھا کب جا کر نہ آپ نے پوچھا نہ آپ نے مطلب ان سے کوئی سیکھا پڑھا ان کے پاس بلکہ اب جمعے کا وہ بیان کرتے ہیں علماء تو جمعہ کی نماز کے لیے خطبے کے ٹیم پہ جاتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں کہ کہیں جماعت لیٹ تو نہیں ہوئی تو اسی صورت میں آپ کیا گھر آ کر کوئی بتاوے خواب میں آ کر بتائیں کیا کریں تو یہ ناکا کریں علماء کا احترام کرنا ہے ہم پوچھتے ہی نہیں علماء کو جو بتاتے قرآن کریم میں حکم ہے فص الو اہل دکر ان کن تم لاتن تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو یہاں اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے مراد علماء ماں ہے تو ہم پوچھیں گے تو بتائیں گے نا اب یہاں تو ایک ترکیب بنی ہوئی ہے کہ ہم سکھا دیتا ہے میں نے جو مطلب یہ نماز کے کچھ آپ کو مدنی پھول دیے مسائل تو آپ کے لیے نئے ہیں نا یعنی کہ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ یہ بتانے کا میرا فیلڈ جو ہے چیسامی کے پہلے کا ہے تو یہ مجھے اس طرح کے مسائل رٹے ہوئے تو ہزار مرتبہ بیان کیا موبائل کا تو بیاں تو ہمارا یہ ہمارا ماحول اس طرح کا ہے تو ہم نے یہ بتایا تو ہم پوچھیں گے علماء کو وہ بھی یہ بتائیں گے اس میں کیا اگر نہ بھی بتائیں تو اپنے کو ہم سے اچھے علماء علم کی ان کو یہ سعادت ملی ہوئی ہے علم دین ہاں ہو علما وہ جو عاشقان رسول ورنہ یوں عالیم تو شیطان بھی ہے لیکن اس پر تو ہم لانت بھیجتے بہت بڑا عالم ہے شیطان جی ہاں تو عالم وہ جو عاشق کے رسول ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ تو ان کے بارے میں اپنی زبان بالکل کفل مدینہ بولنا کچھ نہیں ہے تعظیم کرنی ہے احترام کرنی ہے اس نے نہیں سکھایا اس نے نہیں سکھایا ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا نہ بولا کرے ماں باپ کو پتا چلے گا اگر کہ آپ نے جا کر ہی ہوں تاثرات دیے مدنی چینل پر کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا یہ مولانا نے سکھایا تو باپ کا دل تو دکھے گا نا کہ تم کو انگلی پکڑ کے چلانا کہ یہ مولانا سکھایا کہ میں نے سکھایا تم اواں اواں کر کے روتے تھے تو دودھ میں نے پلایا کہ یہ مولانا نے پلایا داود والوں نے تو نہیں ان کا دل جلے گا تو دیکھو میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں نا آپ تو میرے میرے فضائل بیان کرتے ہیں میں آپ کے کان کھینچتا ہوں اپنی دوستی بھی خوب ہے اس میں تو میں آپ کے اندر بھی میں کہہ رہا ہوں ماں باپ کے بارے میں بالکل آخیں بند زبان بند علماء کے بارے میں زبان بند آنکھیں بند ٹھیک ہے نا کوئی ایسی کمزور بات کرا ہوا ہی نہیں یہ بولیں گے چالیس سال ہو گئے یا ساٹھ سال ہو گئے میں اندھیرے میں وٹا کرا تھا میں نے کچھ نہیں سیکھا اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں یہاں اجالے میں آ دعوت دعود اسلامی کے اور مجھے اس کی برکت سے سیکھنے کو ملا یہ معقول بات ہے ماں باپ نے نہیں سکھایا سکھا نہ فلاں نے نہیں سکھایا نہ نہ بولا بھائی اچھی بات نہیں ہے ان کو پتا چلے تو ان کو حصہ ہوگی میں نہیں سکھایا خود بھی نہیں جانتے ہے اپنی جگہ پر ہم ہم کو بولنا نہیں چاہیے اور وہ بھی مدد چینل پر وہ بھی سنتے ہوں گے اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہے ہمارے فضل وین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ماں باپ کا احترام علماء کا احترام نصیب فرمائے یہ والدین اگر سنتے بھی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو میں اب ان والدین سے ارض کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے اگر تاثر سن بھی لیے ہیں کہ ہمارے اس نے فلانے یوں یوں کہا لیکن اب آپ سنیے ان کے تاثرات جن کی انہوں نے تعریف بیان کی کہ آپ نے ایک بار ان کی طرف بھیجا یہ دس دفعہ آپ کی طرف بھیج رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے پاس رہو اپنے ماں باپ کے پاس رو اپنے ماں باپ کی عزت کرو تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جہاں آپ نے اپنی اولاد کو یہاں بھیجا آپ بھی آ جائیے یہ مذہبی ماحول صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے الحمدللہ اس میں نوجوان بوڑھے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ایک یہ تو جتنے اسلامی بھائی ہیں شادی سے زیادہ اسلامی بہنیں ہیں تو جو امی اور بہنیں ہیں یا بچوں کی امی ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ آپ دعوت استعمیر کے مدنی ماحول میں رہیں گھر کے سارے چھوٹے بڑے جتنے بھی گھر کے افراد کہلاتے ہیں نا سب کے سب مدنی ماحول میں آ جائیں آپ دیکھیے کہ پھر مدنی ماحول آپ کے گھر کا ماحول کیسا مدنی بناتا ہے